الحمد لله ربك وقفا والصلاه على سيدنا الرسول والصلاه van een lul. رسوله النبي الكريم القمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و سیا یا سیدی یا حبیب اللہ مکرمی مخدومی حضرت علامہ مولانا سید محمد مراد پلیش مخت گو سامع حضرات ہم دو گرو تو بعد آج اس ہے قادرِ مطلق جللہ شان و حودی بارگاہ اندر ناچیزنو دنیا آخرت بے ہر شرطوں اپنی رحمت بھی پناہ بخشے خصوصا نفس و شیطان دے شرط و نجات اتاب فرماوے خاندان دوستوں سمت دو جگ کی شہادت اور رحمت تھا پر ماوی دربار والے بزرگوں کی نام ہے دربار والے بزرگ حضور عارف عرف پیر راج الدین رحمت اللہ کا علیہ ہے دربار آلی شان پہلی مرتبہ خدمت دینے متین دغرانے کا موقع حاصل ہوا ہے جستان نے اس مبارک محفل کا اہتمام فرمایا اللہ رب العالمین انہوں دی خدمت نرد قبول بخش میں جناب دے سامنے چند اہم مسائل پیش کرنے ہوں پہلا مسالہ پورسان بارے یہ میں اقتدام کھول دیا بزرگان دین دے سال مبارک دے دن جہے دے ارس منا جگہ برائیاں تو خالی ہو ناجائز تو خالی ہوکرت کار تلاوت کلام پاگ صحیح شریعت کے مطابق واضح خطاب اور صحیح رزق کے حالات لنگر پانی اگر اس سارا کچھ اور ہوجائز کم نہ ہو تو اہل سنت و جماعت کے فکہار نزدیک شامل جائز بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے اسائز کہہ دینا یہ شریعت متاحرا کے اندر اپنی طرفوں جاتی لیکن ان آرسے اتنا اصرار رکھنا کہ باقی شریعت دے فرائض آکام واجبات مقبد سنتوں چڈ دینا ارس سے زور رکھنا اے اہل سنت یہ بزرگان دین دے یاد مبارک دے اے دن جہے ہوں باعث برکت اس وقت ہوندے نے جس وقت ان بزرگوں دی دکتی شریعت مظاہرہ جڑے فرد واجبت سنتاں ہیں مسلمان ان پورا کر بد عقیدگی دلیل بن جی گلت نظریے دی دلیل بن جی فرد نمانا فرد پا دے واجبات پا دے وقت سنتوں پدا دیا پدا کر لینا چھوڑ دنیا لیکن ارف نہ چھوڑنا یہ بد عقیدگی کی دی دلیل ہے اللہ تعالی نبی سانو ارس نہیں دتے اللہ تعالی نبی سان شریت گل سمجھ آ رہی ہے نا یہ سونیت سنو ہاں پہلو تسان جو سنتے رہ اس ملاوٹ हां अच सौदा लैं समझो जिमें छज के कनक साफ करी दी ए साफ पुणिया दीन दा गुणिया छणी बड़े बड़े आस्थानेर साहबजादे हर्ब खुदा पीर जाने لیکن ارف نہ چڈڑ گی انہوں نے ہولیلت کی دلیل نہیں جیڑا شریعت سامنے رکھے بزرگ لطیفے گل ہے کل چیاں شریف صاحب. سید قطب علی شاہ صاحب میرے بہلی میںیا چلے گیا اتنے پی آیا ہوا مچھا رکھی داڑی منی اس کا جہا مقرر سدیا نہ آیا تو پیروتا ہو سکتا میں کتاب کرنا تو ہوں پیر کے ختاب کی جلکی در دیکھو کہ میرا سو کتا ہے کنا کتا ہے پیر اپنی کرام کرتا ہے اپنے ستا میرا ہے ایک مرید سے کیتا ہے اور اس مریت نکیا سمجھیے میں بیٹھا خدا سن شاہ جی میں ہس ہس کے دورا ہوا اچھی مریدا نا آخیا ہویا ہے इनू आम ना समझा जेने समझा जेटा पीर बैठा बैठा कुत्ता है तो बैठा कौन है समझो पीर बैठा फिर आखे आखे एक खनदार मेरी कुत्ती लै गया सुनो आखिर फिर कुत्ती वापस میں آ کہا کے انہوں نے کوئی خندار نرم نہیں آتی پیر کی کتی قطر پیر بیان کیا کتاب ہوں ایجے لانسی پیر جہف نہیں چکن جب تسا کوئی سنی نے تو پھر دنیا کے بد مزہ بےبیل کو نہیں ہوگی سمجھ آگئی نہیں پہلے شریعت رسول جس کا حساب ہونا ہے اگر کوئی ارس کرے کیا مسالے دنوں یہ نہیں اللہ تبارک و مسال نماز روے باقی تمام احکام تو پہلے اس ارس نو رکھ لے اور یہ بھی نہیں کہ کوئی بندہ ارتھ نہ کرے تو لیکن دل آخے گا سانو جو نبی پاک شریعت دے گئے اگر اصا پوری نہ کی جہنم بھی جی اللہ تعالی اس دا پہلا کچھ کچھ کر کے اللہ تعالا فضل بھی فرما سمجھ آ رہی نہیں کچھ نہریت داخل کر لینا آخر یہ شریعت کا ایک حصہ ہے چھوڑ لو پھر بزرگ نے اس حصہ نہ بنایا جائے شریعت اسارا وہی ہے جدتے صحابہ کرام عمل کر گئے سال سواب دی کبوراہ بخشنا پوچھو سوا کلام اناب تو ضرور ملتا عمل ملتا لیکن اس طرح جڑے ہیں خلانا سال تو بعد ارس کرنے یوم وشال رام تو ثابت نہیں مجتہدین میں ثابت نہیں تا کر کے اتنا درجہ نہ, فرض دائے, نہ, واجب دائے, نہ سنت داجب محل ایک بائف برکت کامے نفلی اگر نیت خالف ہو برکت کا باعث بن جائے میاں شیر ربانی اللہ دا ولی ہے گل سناو تو جانتے سو ایک جڑے نے ہے شرک بردنے زیادہ میاں شیر ربانی رحمت اللہ آپ دادا مشتب مکان شریف انڈیا تشریف لے گئے آپ رشد دعوت دیتی کہ اج اجس دی محفلے بیٹھو ختم شریف میاں صاحب زمانے کا اپنے دور دا پڑا بڑا وڈا ولی سکیر سی, سی کامل आप हर आखन के अंदर इंतहाई बेबाक सन बेखौफ और आप अपने मुरीदा भी फरमाते होंगे जो नबी पाक की शरीय के खिलाफ कम हाद्दा देखो फरमाया टुट प्या करो जिमें चीता शिकार तुट पा आप सरकार نہیں و میرے دے دادے نے میں ان حق آخا جی تسا بریلو اج کے پیرا کے پترا نو حق نہیں آخ لو کی بےعد بھی ہو جائے پھر کے منہ اس پیر دا جس حق آخر اگ لگے اس کی بےعد بھی पीर कांजीर पीर जड़ा हो सीर जल्कि गए, जिन्हू हक आख्या जावे, ते सिर तो खुरी तर जाए समझ आ गई नी कोई हक नई दते जब عزت عزت والے رب کا حق ہوگی بہو اس کے خلاف بھی جائے گا وہ مڑ بھی خوش ہوا کہ یار گل تو سارے رب کی پکر سک کی پک کرد ہے سارے ون کی کرد ہے سارے بچن کر دودھ تو بچاوٹ دیکھا کرتا جہرا مومن ہوگا میاں رحمت اللہ والے دا پیرا پیر داگا پیر دے نو فرمایا جدو آخیا میاں صاحب بیٹھو شریف شریفے ختم بیٹھو میاں صاحب فرمان لگے سا دو دربار بزرگ آزرگ ختمہ سے خوش نہیں گے گئے سولہ زمانے خطب دی گل میاں صاحب فرمایا صاحب دا دربار تھے دربار آزرگے ختمہ سے لگرا سے خوش نہیں ہو گے راضی نہیں ہو گے آپس لڑائیاں جھگڑے چھو تا صاحب اگریز دیا کچہری جا پیونکہ اگریز کی کچہری چانے بندے کا ایمان نہیں رکھتا یہ گل میاں شیر رباں فرمائی اتانے کچہری جب رول میاں صاحب نے فرمایا اگریز کچہری جانا پو اگریز کی کچہری فرمایا جان بندے دا ایمان ضائع ہو جاتا ہے کی ہو جاتا کہ مومنا دا فرض بن ہے اگریزاں کچہریاں جان دی بجائے فیصلہ مصطفیٰ دے قرآن دا کرایا کا نماز کرتے تو تھان بول یاد آ جان دے نا لیکن فیصلے نہیں لی لی یاد آ قوم کا برباد دے جو تھانے کچہری پیسہ بھی دے بے کرائے اب جناب لال کے ایمان بھی زیاد کرے اپنا قرآن کے مخالف یونی تو فیصلہ کرا لیکن اس نو شرم نہیں آئی کہ ادھر جان کی بجائے کسی آلم کول کی جانا جڑا حق آئے اُنہوں آ کے یار قرآن سامنے رکھ کے ساتھ فیصلہ چکر لالچ بھیج رہے ہیں کچہری تھانے سانو اللہ کے قرآن کا فیصلہ منظور ہے نہاری بہن پوری کی نہ اتے تھو بےفی بننا پوے نہ بئیمان بننا پوے نہ قرآن کے خلاف فیصلہ ہوئی کفر بھی نہ ہوفوز ہو رہے کا کم کیوں نہیں کرتے کیا یہ فرد خدا کا پورا کر دیا سوت آر سال لنگر حصہ پائی ان خدا حصہ پورا کراراضگی تو نہیں قبلہ جڑے تصا دے دی دانے لین نہیں آیا بیٹھا مکے مک دان پورے کرنا آئے تو ایمان کے دان مکے مک پین میں پورے کر اگر صاحب دربار دی روح تک تیری رسائی تینا دی روح مبارک آخری دی پٹ کے ساڑے تے زور نہ رکھ محمد دی شریعت تے زور رکھ کیونکہ لنگر بند ہوگا ہوں تو بابا بریل بھی جب کسی پیر دی کرامت بیان کرتا سو تو لنگر کھلیا شام تک لنگر جھبیل سی لنگر بھی بند ہوا بارہ بجے کرامت بیان ہو ڈیگل جو قوم میں کرامت دی سویرے تو لنگر جو جاری ہویا ہے بابے ہو بارہ بجے رات سے لنگر آم سی دعا کرنے میں ہوں یہ بریلوی جدو مرے اس دا سر دیکھ ہاں اے سمجھے گا میں شہید ہو گیا لنگر کاندیا جدو مر جائے گا نا پتا نہیں پہنچ جائے سنو سا پیر غوث پاک میر فرمان آ میرے فتوح گیب شریف غوث پاک سرکار دی کتاب مبارک آپ سرکار فرماند حدیث مبارک کے مولا علی سرکار کی روایت کرتے پہ فرمایا مولا علی نے میں رسول کریم کو سنیا سرکار نے فرمایا جڑا بندہ فردا تو پہلو نفلوں کے پیچھے پہ لے اس کی مثال اس عورت جیڑی عورت حمل چکی رکھے وقت آن تو پہلو پہلو وقت پورے ہون تو پہلو حمل گرا چھوڑے فرمایا مایاوت نبی پاک نے وہ عورت نہ ہمل والی اچھی گی نہ بچے والی اچھی گی نہ ادھر دی نہ ادھر دی فرمایا نبی پاک نے جڑا بندہ چڑ دے, چھڑ دے تے نفلی کما پہ حضور نے فرمایا مثال او کیا مطلب یہ اے اے اے مطلب یہ نکلیا میلاد اے, اے, اے, اے یارویاں اے نفلی کم اے سارے اس بندے ہیں جڑا دی شریعت دے فرد کام پورے کر دے پھر اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ امید ہے کہ اللہ تعالی اس دے نفلی کام بھی قبول فرما ہر کردا ہوا رہو ہر ہوم لیکن بڑا مول <سؤال> صاحب میں بڑے بڑے عیب کرنا جرم کرنا لیکن میں یارویں کد نہیں چڈی اللہ فضل پینے کا ویٹ یارویں کدی نہیں چڑی میں ملاد کدی نہیں چڈیا اچھا جو قرآن دے جو ربل پر دے گیا تجاروی والے کو فضل ہی تیرے خدا دا فضل ہے کہ رب کا قات پاک میرا تو پوچھ کے لے وہ فرماتے نے جیڑا بندہ فرض خدا گا نفل پیدا کرے گا مولا دی بارگاہ نہیں قبول ہونا یہ اس بندے دے قبول ہون گے جنہیں رب دے فرد شریعت کا پورے تا. سمجھ نہیں کری کہ بےمان جہے مئیمان ڈھول م چشتی جو بندی کر لکھ لالچ پاؤں گا جی سننی ہوا ورگا مڑ میں درد کتاب کی جڑا بندہ شادی کر دیا شادی سنت رسول رکھے نہ براہ طبقہ اس بارے بھی آخری کی مطلب دیم سے چلن کا کام فیر دے کوئی حرام کام چاہے تو محنت پانی تک چاہیے خطرے لالچ کو تین امام محمد ردا مہرے شاہ بابے فرید آن پیا سمجھانا ہاں نکے سکے ملا دین نہیں اے اللہ کے فکیران ملیاں آن ترجھانا پیا ارس دے بارے گی کرنی تھی آخر شریعت ٹھیک ہے آ یہ نہیں سمجھ جی پہلے پہ شریعت نہیں تھی. ارس لانت پا کہار بنے گا یار بھی لال پاگی کو لگنا چاہ ہے رب کی رحمت پہلو مستفا دے دے تیم نگل چلا ارس کا نظرانہ دے نہیں شریعت کا نظرانہ مستفا دے نہیں یہ مسئلہ پہ سمجھانا کہ اللہ تبارک مالا ولی تعلق رب کیڑی گل اللہ قبلہ رب العالمین جلا شانہ جسم کو پاک تھے سجے کھبے ہونے تو بعد مولا تالا رشتہ جسم دین جڑا لم یلت وے نہ ان کی کوئی اولاد نہ ان کوئی ماں باپ نہ انہیں کوئی رشتہ لب تالا جشتے جڑتے نے اللہ د قران تو پوچھ کہڑی شہ ج لذی آمو اکانو جب دسیا اللہ تعالی نے دسے میرے دوست کنلے نے میرے نال یاری کگ دی مولا نال سنگت کڑتی المنگانو جدا مطلب صرف دو لفظ نے ایمان تکوا ایمان بھی روحانی شاید تکوا بھی روحانی شاید یہ جسم برادری کوئی تعلق نہیں توجہ اگر مولا دا لاؤ रिश्ते बिरादरियां वेखदा नूह सलाम का पुत्र कदी काफिर न बनना सजड़ा अगर रिश्ते बिरादरियां मौला ताला वेखदा हजरत लूत ले सलाम की घरवाली कदी काफिर न बनती اگر مولا تالا رشتے برادری ویکد کدی ابو حضور دا چاچا چا کافر نہ دے دے قریبی رشتے دار کافر نہ بن دے مولا نے اگر دے بلال نو اپنا بنا یہ سمجھ لے رب تالا دے نا رشتے نہ مال دے نے نہ جسم دے تالا رشتہ جڑتا ہے تو وہ تین جڑتا ہوئے نکی پاس سرکار نے فروایا بلکہ خود قرآن فرما باری دلا فرماس میر اللہ, اللہ بھی رسی مضبوطی دلانے سنی اسے لیکن آج آیات دا مطلب سمجھانا تھا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تمام مل کر پکڑو ولا اور جدا جت ہوگولی طبقہ شیتان یہ سمجھتا ہے کہ اس دا مطلب ہے کوئی وہابی ہے مرزائی ہے شیعہ شیشہ دا مرضی نیچری ای ملحدے زندگی کے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 کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ اللہ کی رسی ہے اللہ تعالی کا تین جہا قرآن نکلیا قرآن خدا درد کی رسی مضبوطی نال سارے پکڑ کا کی مطلب ہے سارے قرآن مان کے اس امل ملا کفر رکھو دمان ہے جڑا جدا ہون لگے حق تو بروڑ کے حق بل گیا وہ جی بلا مانا جا حق تو جدا یہ نہیں جدا ہو جائے بئیمان بن جائے تو کسا کو نہیں ہم کہیں گے ٹھیک ہے وہ سمال ہے بربادی جدوان اس کا مطلب یہ ہے جیڑا جدا ہوگا حق نو سارے رلو ان واپس لے آؤ جان دا تاکہ سارے حق قائم رو باطل لالا کوئی نہ بنے اللہ تعالیٰ نے جڑا فرمایا ہے اللہ کی رسی کو اور اللہ تعالی نے قرآن اپنی رسی فرمایا شریعت نو رسی دا مطلب اللہ تعالی مثال دیتی ہے تشویش دیکھی ہے جی می رسی ایک بندے کے ہاتھ دوسرا پھڑے گا انہوں نے آپس تعلق پیدا کر لے آپس جڑ گئے تعلق آپس کا رابطہ بن گیا کرسی نپن تعالی نے اپنے قرآن رسی فرمایا اس کا مطلب یہ تصا قرآن پہ عمل کرو جدو قرآن پہ عمل ہوا میں بے مثال رب دق جائے گا میرے خاص بندے بن جاؤ میرے خجر جا میرے بیلیاں میں جا جاؤ گے. توجہ فرماؤ نبی دعلم کی ایک حدیث تر مدر گولو چاہ حضور سرکار دائب صحابی ملک یمن ول نبی پاک روانہ فرما رہے سن گھوڑے دے ہزور پاک نے صحابی نو نکھایا اور آپ لگام فری سرکار اپنے غلام دے گھوڑے دی لگام پھڑک جا رہے مدینہ شریف تو باہر روانہ کرنے کی خاطر جا رہے سن جدو مدینے کو جدا ہو گئے ہزور فرما اے میرے یار جد واپس آنے ہو سکتے تیری میری ملاقات نہ ہو حضور دے سب دے اترو نکلا فرا اپنے سدمے کی گل سن کے رو لگ پے حضور فرماندے نے یارا رو نہیں اولا मन का है फरमाया मेरे यार जेडे लोग परहेजगार होव गी होवन ग भावे जिसे ते भावे जिथे होवन गे मैं मोहम्मद के नेे होवगे میرے سام منکا نو ہے فوکا نو جہے مرضی ہونا موچیے فوکا جتنے وستے ہو سنس سارا تو وقت او میرے قریب ہوں گے. کی مطلب جے تو مت رہے گا اے نہ سمجھی میں تیرے تو دور ہوں یا تیرے سن لو ایسے گل سمجھا سو مت فاجر سید رسور ہے اسی پونا چھڑ کے شریعت پہ آ گئے جس دی روح دور جسم نیڑے بابے فرید کا جسم دور اے روح دے نیڑے جیمے جیمے بندہ دین پہ چلتا ہے نا اس بند دی دی اے جی کپڑا نہیں ہوں کپڑا کپڑا میلا کہ بولو کہہ پھر دئی دا کا بولو کیا بولنا روح میلی پتا ہے روہ یہ دنیا سارے جہان دی مٹی فٹ دے سارے جہان کا کسے اس بندے جنہیں روح اپنی نبی صاف کر لی روح کدی کدری نہ ہو آرام کام کیا بےحائئی کا نجائز داڑھی ہی سونا چاندی اگوٹھی استعمال کیتی، کوئی نجائز کم کیتا، کوئی حرام کم کیتا، روح میری گلاگت پی گئی جی جی مستفا شریعت عمل ہویا، رام چھجے نجیز امل اوے روح دوبی چڑی شروع ہو جاتی صاف ہونی شروع ہو جاتی اور جدو روح صاف ہو ہو جائے نسوچا پھر بن دا ولی سجڑوں توجہ کپڑے میلے تو نفرت آئی روح کردی پلیز تو نفرت آس کے اللہ تالا کپڑے کپڑے مہلے ہو جان نا تھان میلی ہو رب واحد ربا شریک مولا اے نہ سمجھی کہ اللہ تعالی بندے تو نفرت کرے گا اللہ تعالی بندے تو دور ہو جائے گا نا مولا تالا دی بار اندر وہ فکیل جے جے کپڑے مہلے ہوون پر روح بح ہوئے اور رب سونے دی بار گاؤں کے اندر صاف ہے رن وی فلانے ویخانے کپڑے کم یہ رنا کا کم رب تیرے میرے کپڑے نہیں ویخ نہ شکل ویخ ویخ دل ویخا امل ویختے نے فرمایا اللہ تعالی تھوڑیاں شکل نہیں دیکھتا توجہ نہیں فرمائی شکل یہ سونا پپوے رب رسول پسند آئے پپو بندہ نان نا، قدرت بلال کے سی. آیا رب رسول پسند رب شکلا نہیں دیکھتا مولا دے بند نہیں ویکتا رب تالا جی ویکد تو فرمایا دل ویخ دے امل ویخ دل ویخ کا مطلب یہ ہے کہ خالص ہے لوگ کا وکھاوا کہ دنیا داری والی گل پہ نہیں اور دا مطلب دطلب کہ شریعت رسول میں مطابق عمل ہے یا نہیں اچھا اگے چلو جناب سونے رب العالمین شکل نہیں ویکنیا مال نہیں ویکنے اس سلسلے کلا فکیر ہوا ہوں گے سنو میاں رحمت لی لاہور ضلع کسور اندر گجرات دا ایک بندہ مولی سا تریا لاہور شہر پہنچیا ایک اپنے زندگی جا رہا کوئی اللہ دا فقیر پہ دس جہی میں جا کروں اگوں نے آخلا جگ بیٹھا لاہور دا کے ملاؤ وہ ہوں مولوی بیاسد ہے حافظ صاحب آروار شاہ ہے دلی اس وارف شاہ فکیری او سچ دے اے پتر ججا دے مو جیاں لیا دے اللہ دٹا موتیاں تیلیاں دے پتر ولی نہیں ہو سکتے تے پیا فلانا جگہ ہوں وہ ہف سا بخد گجرات والے مولی صاحب لو آ چلتے سی نہ پسند آئی سوا پسند میاں رحمت لی فرکار اپنے حجرے شریف کے اندر بیٹھ مولی صاحب ہاتھ سائب پہنچ گئے فقیر ہال کول کو لگے نے آپ فرماندے نے مولی جی مڑھا مڑ ہافی بارے سرکی آدھا مولی ہوش ٹکانے آئے یہ فکیر میں لاہور بیٹھ کے گلگ بیٹھ کے پیا دس دست ٹکا میاں رحمت علی سلمان دن مولی جی پیر وار شاہی آر ایف بگلا آر دیگل کی گل بندے نہیں جان فرما مولی جیوار شاہ شیر کا مطلب میں دساپ نے فرمایا مولی جی جت کا بڑھ گئے جچ دا پہلا حرف ہے ہو سکتا جی آپ نے فرمایا جہالت کا پہلا حرف کہڑا جی فرمایا دس موچی دا پہلا حرف کہڑا فرمایا میں فرمایا دس تیلی دا پہلا حرف کہڑا اس آخر جی فرمایا تے تکبر کا جل جہالت ولی نہیں بن سکتا بیچارے جٹا موچیاں تیلیاں لائی بیٹھا گئی کڑک وڈ کے تھکے میں لگتا ہے جی کڑکا تو سڑکوں نو وڈیا کہ کڑکا تو وڈیا ہوش ٹکا ہے نا کی میں ہے جہالت کبر میں اے جس بندے تو نہیں بنتا ہو جی ان روح بدلتی پلیت فلیت روح کدی رب دی یاد چ مصروف نہیں رہ سکتی فلیت روح دی رب توجہ نہیں ہو سکتی اللہ کا فلی وہ ہوں ہر وقت توجہ رب وے بزر فرما جی روح جل جاری فلانے جاری مطلب بے وقوف جڑا کھبے ہاتھ ہے نا مکی ایلے دل جاری دل جاری دل جاری دا مطلب تیر مہرے شاہ بیان فرمایاجدار گولڈا فرما دائے دل جاری ہون کا یہ مطلب کہ بندے دل دی توجہ ہر وقت اپنے رب سمجھو دل جاری جس بندے دل چار فتل ہے نا وہ بندہ ہر وقت سوچو اپنے دل دِل وال ہے کہ اگر بادشاہ اصل لے کے فوجا اپنی خلار دین نہ سزم ہوسلوں کا محبت مارفت ہوتی اور اس بندے دل چاسا بھی خوف انہاں فوجا کا پیدا نہیں ہوئے گا. تے دی توجہ اپنے رب تو اللہ کے دی نہیں ہٹے گی وہ فوجا نو ویخ کے بھی دل اپنے رب نہ لائی رکھے گا ججڑ چگلے کٹو جو مرضی کرو روح دا تعلق رب سونے دی یاد نال صرف سرف اس دفاعی شریت ہوتا سڈا پیر باہو بولے چل پیر جی سر لوگ سارے پیر باو کی ایک کتاب میں لکھا اسپ نے لکھے جا بندہ چلاونا سا بند کر کے ہلاونا وہ آخے دے کے آپ فرماند نے سافیا کا ایک ٹولا اٹھیا پھر خیال کرایا چیاں پگا بن دیں گول چکار خالی ہوتی ٹوپی چمکیلی مطلب گول جی بنک اندر جانا باؤ سرکار کتا فرما نے دل والے نہیں سڈا پیر باؤ فرما دل او oh, جڑا فکر کماوے کماوے علمو باجی جڑا فکر کماوے کافر مرے تیوان کرے عباد رو اللہ کو لو بیانہ غفلت کو لوگ نہ کل سن پر دے جاہل pot khana o mai qurbaan unna to bahu jinna mile ya yaare ya gaana مت پیر پلی سبھی کڑا ولی کے پر ولی سمجھ لو ولی جی خدا نانا مولا دی شریعت رسول آلم دن آلم نہ آئے نبی پبی نہ رب دیتے جا ستا ہے جتنے رکھنا چاہتا ہے اتے ہی رکھا ہوں اور کسی فکیر فکیر محنت نبی دی، شریعت کرنی پہ جا کر پا لے گا موچی کا پتر ہے تیلی کا پتر ہے جی مرضی جسے جن کا مرضی پتو رہے مولا تالا دی مار گاہ جتین دا پڑ لیا چل پیا رب دا دوست بن جاوے گا بلی دبی شریعت چیٹا رب دا دشمن بن جاوے گا کیوں گل کرنا پیا گئی پ شریعت نہیں ویکھ گے یہ فلانے پیر کا پتر فلانے کا دا سائبز دا دا فلانی تھان سے بیٹھا فلانے بس سیم نہیں آ نہیں با ساگر ساڈے کملا صاحب نے من بیٹھے تیری بےمانی کا نتیجہ تیری بدپرستی کا نتیجہ ہر آسانے ملتان سے اگر جاؤ ضلعی سچال بنے بیٹھے بیٹھیں بنے فرید بابے آستانے سے جاؤ بیٹھیں بیٹھے خانے گراچ نے چکلے ان لگی بازی انہوں دے کم نے دیا انہوں پر گھر اندر بے حیائی پر تمی اور چڑکی آنا بے مانا مرنا نہیں ہے فلانا مستقفا شریعت دے مطابق ہے میں منا نہیں منوجے تھے زبردے زبردے خنبیر بنا چلائی بھائی دربار میلے سر کے لائی بھٹ دربار دا پیسہ شرابت لائی بیٹھے دربار تنا جڑا لنگر تل جانا دربار گل نہ بن خبردار کھول لے اللہ بنتا جڑا محمد دی شریعت بڑے دا گل سمجھ آ رہی نے کنجر خوش شانتی ملنا تبق جا رہا رہا بخشا گیا گیا بخشیا جانا پیا بس ایسا کتا بخشی گیا میں ہر جنگت مار رہا تھا وہ کتا تیس بارے کلام نہیں آیا تیرے میرے تیس پارے کلام یہ واسطے نہیں واسطے نہل توی نہ کوئی شہ رہی کیوں صرف انہوں بت پرستی لی کھڑی میں گیا باب فرید دس سا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 میوزیکل نائٹ پروگرام یعنی تے نچن پروگرام تے پیر بابے فرید شام نو آغاز افتتاح کرتی اپنے مبارک ہاتھ جہاں بڑا اے بھی کیوں ہاتھ مبارک تیر. ہاتھ ہو جگوں کپڑے لگے کھڑے میں آخیا میں پھر آخیا میں اس بابے فریق کے پر آخو کہ یہو جہ جنگے کام نے نا وہ بابے دربار دی جڑی وہ بہشتی ہے نا بحشتی دروازہ جڑا آخد انہوں دا مسنوئی بناوٹی دروازہ جڑا وہ آخی بہشتی بہشتے میں کیا یہ آخو یہ جڑیاں رننا نچن ہاں اس دروازے ٹپا درواز کے نچانی تاکہ بابے دی روح میں چیز میں نہ بئی مانا تڑے تو میں نہ میں جو بابا فرید ایسے بےمانوں اپنا بیٹا بنا کر را دی بابے شریف کی آواز اہی ہے جہاں مستفا کی شریت کا دوست اس بے پرواہ رب نے قرآن دے اندر بڑی بے پرواہی دیا گلیا جی حضرت دل علیہ السلام دی گھر والی کافر ہو کے علاوت پی جی اللہ تعالی کا دستا نبی نبی دا, دا رشتہ ایمان نہیں تھی فائدہ نہیں دے سکیا نوح سلام کا پی ایمان نہیں سی کھ فائدہ نہیں پا سکیا دی خبردار ہو جایا گے میں رب کے بارگاہ کے رحمت نہیں پاڑی جاان والا ہو سی محمد کی شریعت کا دوست, دوست, دوست سمجھا رہے ہیں؟ بولو بولو بولو ایک اور مسلا سمجھا سمجھا یہ جڑے نارا یا جا یا دے سال کر <تصفح> کے <تصفح> <دے فرق تصفح> <دے فرق تصفح> تے مولا علی رب واہ کا حلا شریق تو مولا علی سرکار نبی پاک یہ نارے ملانگ ملانگو نو آدھے جا ملانگوں پتا ملانگے آدھے ملانگ تو شریعت ہوگ ملنگ اس دا کوئی مولا علی نال تعلق نہیں مولا علی سرکار فقیری اس نو دن دن دن دوست اس نو بنا مولا علی جا دی شریعت حسین میں قربان ہونے والا بھولی دنیا کئی میں آنا کئی کڑے پا کے نا کڑے وہ سمجھ دن علی غلام بن گیا کئی جناب جی گل چپا گے رسے من کے, کے سے اے من یہ منکالی آ نبی آ خدا دلہ کڑی نال کڑیا رب رسول دا بندا تے مولا حسین پا کر سر کو نے پہنے پینے اے ای قربانیاں اسلام تے, تے جو کچھ آیا پیا اے اے کڑیا سی سارے کڑے ہی پا لیندے کڑے جہ ایران کے مجوسیا کا کم پہرے محمد پاک دے گلام دا کم نہیں پتا کتر پانے ایڈیاں جلا کے نہ مڈیا اگ لا کے لیے پتا کو ج حضرت فاروق کے آزم سرکار جدو ایران فتح, کیتا تھی نا؟ اکرام نے فارق فتح کیتا. کئی حضرت عمر پولی ویخ کے نہ پولی ڈر مارے کلما پڑ گئی پڑھتے بیٹھے لیکن ہے سن اگ پجاری پی سی دب ت گئے لیک پا پائے آخ ع مچ اصل کرنا اگجا کر پوری ہو مچھیا تو پوچھنا وہ مچی برادری ثابت کر کے مولا علی کدی مچ بنایا ہوا فارس سے دا علی مجوسیا کا میرا علی یہ مچ نہیں بنا نے مستفا دی دی کی شریت کی تابے داری نہیں آئی نہیں اللہ گھڑ لو سجنا ہوں گل اگے چلاو جدو روح صف ہو ولی جتو پڑ ج کیا مطلب روح تو پاک ہو گئی توجہ بندے دل کی دھیان اللہ ہو گیا روح روشن ہو گئی نفس صاف ہو گیا ہوں اللہ دا ولی بھاویں دنیا و سامنے ہو گئے قبر چنی ساف روہ ان جگ تو میں تلی کے رائی دے دانے ویخ لیا مسلاجا جی سب لو سمجھا چھوڑا سن لو ادھر ویکو لوگ گلا کرتے آواہ بھی جو بندی ٹھولا بے وقوف گلا کرتے اللہ جہ خبر والوں کے پتا ولی پتا اللہ خبر والے, والے جن مرضی گناہگار ہوتے نے جن مرضی گنہگار بھی ہوا قبر ایک زندگی رکھیے آلہ پیپر ایک جہان ہے ایک زندگی ہے اللہ لا شریک مولا جڑے میرے جڑے تو میں دنیا تے عمل کرنے ہیں سویرے شام مولا تعالی ساڈے عمل قبر والیاں نو وخادہ ہے بھاوے گنہگاراں ون جویں تے مردی ہون ہر عمل ساڈے تے شام سویرے مولا تعالیٰ، قبر والے ہوئی جی، ہوئی دعوی جلا کر بیٹھا مستفاع پوران بھی سنا نبی پاک دا فرمان بھی دے سات لکھا سنو قبر چیڑی, چیڑی. کوئی پرندہ بیٹھے نہ تو نر لیکن ہوں ایک میں سنا کہ قبر والے سڈے عمل اللہ تعالی فرش کا پیو مر گیا پیش ہوئے ٹبر سارے سو شام پہنچتی جی امل ہو چنگے خوش ہو امل ہو افسوس کرتے قرآن دے. تے اللہ تعالی دے محبوب کے دے فرمان بولو وہ چکان کر کے بیٹھو کہ سدا کی گلا پہ قرآن سنو توبہ میں جو کچھ ہر بیان کر لگا تفصیل سورتہ جڑی سورت آیت نمبر ایک سو پانچ تو لے کے ایک سو نو تک تفصیر اپنے دے اندر یہ سارا بیان موجود ہے اور یاد رکھنا تفصیل اپنے بھی اعتماد کروی آگے میں اس کے اعتماد ہوں آیا ارشاد رابع پولی ہم بہ عمل کرو ان قریب ویکھے گا اللہ عمل اور اس دا رسول اور ایمان والے دے اس آیت مبارک کے تحت محدر طب نے کبھی ان لکھتے رہوار سرا جو امل اموا چینل لکرے آشا پھر بردخرمایا پکی گل ہے حدیث زندیاں کے عمل مردیاں میں پیش ہوں دے دے اندر رشتے دے اندر حدیث کہڑی پیش کیتی حدیث مبارک محدث ابو داود سیس مسنت مسن داؤدی حدیث داؤد قیال سی حدیث کی کتاب میرے بھی موجود رمد فلن لال اس حضرت جاگر صحابی روایت میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا انالا کم سورا دوم انکان خیرن اس سب شروع انکان خیر کالو اللہ اب ہم ہوم ایا املے رشتے دار تھوڑے قبیلے والے کمبے والے اندر کول پیش ہوں اگر چنگے عمل امل نے خوش نے اگر بینے اے اللہ انہوں تو جاری کربارک حدیث تو یہ پتا لگا ایک دے مرن والے سڈیا کی جانتے سڈیا کی جہا مکالا اپنا مل پانے ان جڑی کر پانے اللہ تعالی ہیں جی ہوئے چنگا عمل تو کیم دن جے جی بھڑا ہوا جی مگد اللہ انہوں تو توفیق دے چنگے مطلب یہ نکلیا کہ یہ آخنا کہ مردے جہے نے سان کا پتا نہیں یہ گل خرش ہوں یہ ہوئی ہدیس دس بھئی ہے کہ او تیرے عمل امل پھر اچھا پھر یہ آخنا کہ مردے کچھ نہیں دیکھتے وی بدماشی ہوئی خراب خلاف بھی. نبی پاک فرمان جے برے عمل دن تے ویچ دفسوس تے. تے مولا انفیقری پر جی میرے میکی دواز سے دعا منگل وہ کچھ نہیں دے دے, دے توجہ نہیں گے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے اور میں محدت سے اپنے کثیر دی حیس تفصیل کتاب پھر انہوں نے اگو حدیث کی کتاب کا حوالہ دے کے ایک حدیث لکھی تو دوسری بھی نال لکھی دوسری کہڑی کتاب بنیس احمد الباس اس طرح کی حدیث دے ان من قال اللهم لا تمتهم هم احمد امام بخاری دے استادیث اور سے چاہے کہ نبی پاک نے فرمایا تھوڑے عمل تھوڑے رشتہ داران قبیل برادری آرے مردیاں دے اتے پیش کیتے جاندن اگر ہون خیر دے عمل تے خوش ہوندن اگر نہ ہون خیر دے تے پھر آن دن اللہ انہانو نام آری جنہ چور انہانو ہدایت نبی جنہانو ہدایت بھی یہی مولا चंगे अमल करके आएं इन ही हिदायत दे पिछ च अमल करके ते फिर मर मालूम होयामियां हर मुद्दा रिश्तेदार सा मरण आला भावे चंगे भावे देवे ہر رشتے دار نو پتا ہوتی جانا کالی املانا کام کے پیچھے غاؤس پاک تے بابے فرید ورگے، او تے گھار بھی ہر وسلہ اور سنو کتاب الرو قیم کنجم دی جس کے مہاویہ بھی اعتماد کر ہے जूर सरकार पिछे उन्होंने घर च मर गई बिल्ली साहब ही रात ना फरमाया वो अपने घर की बिल्ली मर गई है ना घर आयाख दिन कानून कि पता साहब ही फरमागे سام خبر اللہ, اللہ سمجھ آ گئی اچھا ہوں سبجو گل کر یہ مطلب سڈے اتاہ گل ہے آنی چاہیے کمرا والے ہال کی واقف نے اور بل خصوص اللہ یہ سیتیاں آم مرد وے کیونکہ انہوں نے روح مسا یہ حال آلہ یہ کمر میں زندہ اللہ تعالی انہوں کدو انہوں اپنے قانون دے مطابق دے دے لیکن اللہ تعالی خاص اندگی بنا داقی موردیا کی وہ زندگی نہیں جیڑی اللہ تعالی اپنے فقیرہ دی بنا کر مرد نہ ہی او کر دے پردہ پوشی کی ہویا جے تمیا بولو ترغال خموشی اللہ دا ولی یہ ساڈے ہال جانے کبر والے دی جان جانتے نہیں دربار ات جدو نبی پاک بھی شریعت کی مخالفت ہو ہمیں اللہ ولی پھر دربار سے ولی گرتی ہونا ناراضے گا کیونکہ اللہ دا ولی کبی شریعت مخالفت اپنے سامنے دیکھ سکتا سگریٹ پیو گے کچھ بولو سر ننگا کرو گے کچی بولو میں پوچھنا بریلویاں تو ولیاں دربار سے جو مکالے ملی بین کیا اسی ملیندے پہن کے ویسے پی لکی رانی سرکس ولی دے دربار دے مولا چاٹ فیلن ولی دربار موت دوہ ہے ہوتوں کی لڑائی بلی کے دربار سے ککڑوں کی لڑائی بلی کے دربار سے چارے پاس ٹی وی چکنا بلی کے دربار سے اتو بریل بھی آپ کی سمجھنا بلی ویچنا کہ نہیں حال بھی شرم نہیں آگی اچھا ہوں میں پوچھنا جدو ولی تیرا یہ چند چڑھایا چارے پاس دربار سے ویخنے ہون گے جھولی چک کے آخر ہون گے بچے جی ہونی سچی بولی ذرا کی تا کر کے لہرے ولی تنگ ہو کے دربار جا جات پارٹی کے مردے کمر بند ہوں اللہ دلی نزادی ہوتی ہے جتھے آ جتھے جا اللہ دا ولی اپنے کمر بند نہیں ہوں گا پابند آم ہون دن اللہ دا ولی جب شریعت رسول دے اوتے زمین دے اوتے بیٹھ کے عمل کیتے پابندی نال اے ریائے پابند اللہ تعالی اس نگا مرن تو بعد آدھے ہوں پابندی سا دی پابند ہوں آزادی بہجہ ل ج دربار سارے کنجر کھانے پھر وہ آخد سخی سرور دربار ہے شہباد کلن درا کئی خوش نسیب بیٹھے ہوتے جی کالا مل آیا اسی گڈی جاندی پی میں کرایہ گسی کھڑا سخی سرور حاضری پہ دیا جو کنجر رنڈی وال جو زام دلے سارے جو فلمی کنجر سارے سچے تھوکے کنجر ہو. کمرے ہوگ شراب سے دنان اے امام بری سرکار یہ فلانے دربار سے شاہباد کشتی پتہ نہیں بڑے بڑے دربار سے گیا میم کسی جگہ سکون نہیں آیا میرے سے فیض نہیں کتی ہوا شباب پتہ نہیں نگاہ کی نچن لگا شام تک نچتا رہا سونا فیض لے سا अल्लाह वाली हो दरबार दुआ दिन दिन मौला इनाया सुनो हदीस पागे च ही आ जिसका प्यो मर गया ना प्यो जिसका प्यो मर गया बाल मर गया अगर ہزار جنا چلگا پتا نہیں اگان بڑنی تھی ان سامنے کردار رہا وہ خوش ہوتا رہے ٹھیک ہے ساڑھا پتر بھی لگ رہا ہوتا لیکن جدو پیو مر گیا نا ہوں اکھ گئی ہے کل ہوں جدو ویکھد نا پوتر دے خلاف شرع کم کر لگ ہے اب قبر وہ پریشان ہوں پھر آخر اللہ یہ ہدایت دے جس باپ دا کلے جا ٹھارنا ہوگی نا جے دنیا چلہ جم... ہدایت دے جس باپ دا جا ٹھارنا ہو جی دنیا مکالہ ملتا رہا ہے تو باپ تاپ کے سامنے جو کچھ کردار رہا ہے تے باپ بھی اڑ کے چپ کیتی رکھی تم باپ دی جے کھل گئی ہے نا اکھ اولاد کا ہاتھ بن دے پبی شریت سنبھال لو کسم خدا دی ہوں باپ دیا اکھا کبر چردیاں رہن گئیں خوش نہ سمجھی کہ سارا رشتہ مرن والے تو کٹیچ ہے نہیں رو پسلہجھجھجھا سب کہ مسئلہ بھی تے دے قبر والے بھی دا کا ہور ہوچا ہے قبر والے کم از کم تے سڈے کیتیاں میں بڑے افسوس نجومی خبر دینا اخبار چ جائے ٹی وی پہ نجومی خبر یار فلانے دن زلزلہ آن لگا فلانے ٹائم زلزلہ ہونے فلانے ٹائم چاند گرہن لونا ہے فلانے ٹائم سورج گرہن لگ یہ کو اس وقت دو گھنٹے پہلے گھر چوبار نکل کے بہ رہے ہیں زلزلے کی خبر پہن پچھو بانگ جا چوری ہو جائے لیکن کیونکہ نجومی دی خبر پہ اعتماد توجہ میری گلومی خبیصر جیڑی رن حمل والی ہوں خبر سن کے چاند گرن سورج گرن دی وہ اس دن بیٹھے گی نہیں بھی پھر بھی گی بچہ تکلیف پہنچ جاتی بچہ نقصان اٹھا دار میں پوچھنا کہ کیا ایسا مسلمان ہاں کہ جان خبر دے نجومی جادو کر اعتماد کر کے گھر چڈ کے کئی بار شہر کے لوگ ساری رات بال بیٹھ رہے ہیں بازار جرون دوں آپ جناب خبر انہیں دے چکی ہے لیکن میں پوچھنا کیا سلمان بابا ٹکر پیر بلا شری مندری سمجھو نبی پاک خبر ماں ہوا سبھی اعتماد نہیں کروں گا حدیث میں سونے نبی دسیا کہڑی گلا ہو آوے گا سونے نبی دسے لیکن افسوس ہوئی ایڈے ملون بڑھ چکے ہیں ادھر سننے ہزور کی گل ادھر کٹ در بے مان بنے کی فردیا کوئی عاشق رسول ہے کوئی پکا مسلمان ہے کوئی دیوانے کوئی پروانے کوئی مستانے کوئی کچھ حضور سرکار کی گل سے کوئی اعتماد نہیں تو نجومی حدیث مبارک سنو اگر سری دن آپ فرمان مال غنیمت میں لوگ اپنی گلتی ہے سمجھا امانت غنیمت سمجھن تے ام امانتا ہڑپ کر لکات نو چکی تھار کیا مطلب یا علم دین نہ پڑھن شیطانی علم پڑھ جی لکولا لا یا علم دین پڑھن تے نوکری ملازمت تے حکومت لگنے تے دین مخت نہ ہوا اپنی رنگ کی گل اپنی ماں کی نا کرے اپنے دوست یار کرے تو پیو کا نا فرمان بنے تو پر کرے پیو نیو گوارا نہ کرو کبھی نے مسجدوں اندر شور شرابے ہو دنیا دیا گلوں ہو اور کبیلے کا سردار پاسک حاضر ہوبیلے برادری کا فا واقع بندہ بدکار سے حاضر ہوا فا ہو جی تو اردل سے کمینا سے لچا ہو اور بندے دی اگر قوم جی کم تو ارزل تے کمینہ تے اور بندے دی اگر کسے بندے عزت اگلے کرنے شرط کو بچ کے شرافت نہیں عزت یار اے کمینا ہے نا عزت کیدھر کی بے عزت نہ کرے بچا کٹا نہ برباد کرے سا گھر نہ برباد کرے کدھر برا نہ چڈے کوئی عزت نہ لوٹ لوگ نہ برباد نہ اور گانے گا رنگ سر آمے چلن تو سر آم چل ساجواج سر آم کڑک اور شرابا پیچھے اس امت آنے والے لوگ پہلے لوگ برا خرچ لانتے جڑ نبی پاک سرکار نے فرمایا اس انتظار کریا جی سرخاندھی سرخاندھی آندھی زلزلہ تن زلزلے کا رو ہس خن زمین جم جان کا رس خن شکل پگڑن کا رو کن فن اور پتھر رب دے مسلسل لڑی ٹوٹ دی مل کے ترتیب آدت پیچھے دکھتے ہیں فرمایا انج اداب کا انتظار کرا جائے میں پوچھنا دسیا دس سارا لانت پور نہیں جہاں کے میں سارے کام اہ ہوئے کھڑے نجومی گل کے اعتماد رسول کے فرمان پہ اعتماد شہر دا شہر رات کو باہر نکل آؤں نبی سرور جو فرمایا زمانے حالت جو فرمایا اس کا مطلب نکل رباب جارے ہویاں گلیاں ہوئی پہ خدا خدا کے برائیاں چڈن کا کیوں نہیں سوچ دے کہ دے ربار دے جو نہیں فرمائی جائے ہے کہ نہیں یہ ساریاں چیزاں کہ نہیں اچھا ہے تے رب دے عذاب دا دامان لانتی سکول والے کی دستے ترقی کا جہان ترقی ہو گئی کیا خدا دا قہر تے عذاب جڑا آنا وہ ترقی ہونی ہے بھائی بولو پچھلے دلزلہ آیا چند دن پہلو کشمیر کے سرحد علاقے تی لاک بندہ خرچ ہوا روس درد کا ملکوں میں دلندے آئے ای خدا نہیں پیا کہ تری لاکھ بندہ مر گیا ہلاک ہوا لیکن قربان پاکستان تو پلیت ملک ایڈا وڈا دلگلا خدا کا کہار نہیں آیا جاقا کا ملک پاکستان لانت آئی ہے کہ تھڈوی لاکھ بندہ حکومت کا اس علاقے نہیں رہا ہوں نوی تعمیل جاری اور کوٹیاں بنگلوں کا یہ حشر ہوا کوٹیاں بنگلے زمین اج کوٹیا اگر اللہ تعال نے عبرت کی خاطر کوئی متا مچا ہے اج وہ خیمیا کو پڑھتے سن ملاپ بھی آتا سن جلوس بھی آدھے سن جی آدھے سن یارویاں بھی آدیو سن دربار بھی ہے سن لیکن جدو اللہ رسول دے ایک کام کر کے مخالف بڑے نے حساب حساب. بھی اعتماد کی حدیس وکھری پھر عملی تصویر سامنے لیکن اصل پھر بھی خدا اعتماد نہیں نبی سرکار اعتماد نہیں ایمان نال دسوئے میں تھوڑے سوال بچے جنہ چر سکول نہیں تھڑ گئے مسلمان دیا رنگ ایویں گندیاں ہوئی سن تھاں تھان تھے مردی ہے مردیے سو پچھوں تھان سنبھالی سور سورجہان جو مری مریے پچھو لکھان سورجہ پیار میں تھرڈے تے سوال کرنا ہے کا جواب دو کسی کتاب مینو یہ وا سکتے ہو عورتہ کردہ تو دور رہے سوال کا جواب روئے زمین کی کوئی کتاب سکول نہیں کھڑ ہو جس یہ کہ ہوتا پردہ کردہ تو دور رہ وقا کتاب پہ لکھا میں سکول کتابیں لکھا دسو پتہ نہیں ہوگا بولو نا سن کے پاؤ کی لکھے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلے پردہ ظلم ہے تے زنا عبادت عمادت شانہ بشانہ چلنے دا مطلب یہ ہویا کہ رن مرد نال نٹے رہ کے بنا کرے گی تو ترقی ہوئے گی اگر بنا نہ ہوا ترقی نہیں ہوگی اور میں جب سبق کہہ تیرا تھی پوتر نہ جائے اور کرے تو غیر مرد تو دور میں بھی چلو سکول نا لے میں آخا یار ٹھیک مسلمان جب ہوجو مینو ایک چیشٹی تو میں برخے نال چڈ آنا میں بغیر برخے تو نہیں جان, جان, جان, جان. دیا گا تیرا برخا کس خاتے کا جب رن جائے اگو سبق یہ ہوا لاہ مرد نو جا کے تی ترقی پوے گی جب برخے کے کپڑے لہو دبک ہوا مقصد ہوا تو <تصفح> میں مثال دینا چکلے بندہ رن لے جائے چکلے تو آپی آرخا پا مرے راہ چ کوئی ویخ نہ لوگ کنجر پاگل ہو سک بھائی آتری دا چکلے چلے, چلے خی سکول چکلیا تو پتھر نے بس سمجھو میں چکلوں کے رستے بول کے نہ میں چپلے تو میں سکول نہ چپلے والے کنجر کر کے کنجر سمجھتے ہیں بغیر سمجھتے برا سمجھتے ہیں اور جگ بھی سمجھتا ہے کہ ایک گنہگار لوگ ہی کرتے کچل سنا کے سبق دیکتی سکھاو سارا کچھ سکھا کے آخ یہ تعلیم شور ہم عبادت کرتے ہیں علم نور ہے ہم نور پہنچا رہے ہیں سکھا رہے ہیں جناب الٹا ظلم زیادتی پرتا ہے او نبی ادیم جہ پچھو قوم او آخے واہ بھائی واہ اگر بندے ہیں تو یہ ہے جہلو لوگ گزرنے سارے جانور سن ہوں میں پوچھنا وہ ج نالوں چکلیاڑ ہوئے کہ نہ ہوئے اس واسطے میں گیا ادھر تقریر سے توجہ میں تقریر گیا تو میں چھیا میں سکول نے نا چپلیاں ابھی جناب ایک بندہ آخر لے لے چشتی کر دیا بےشتی چپلے آ گیا سکولوں میری تقریر چند دن بعد اتے میں پھر آخیا میں کیا جی میں معافی بیٹھا جی نے بیٹھے میں معافی منگنا ہے <tip> मैं آتیا, मैं خلن, मैं بیٹھا اس لیے وہ کاڑا دیپال پور کی گل کی میں تو معافی منگنا ہے بیٹھا کہہ معافی میں سکول نو آخلے تو چکلا میرے ہو گیا ناراض میں نے ہاتھ جوڑ کے چکلے اگے معافی منگنی پی میں گلتی کر بیٹھا اگو تو تین چکلا تین نام میں سکول نہیں دیا گا چکلے آخیا وہ چیشتی شرم کرجر جہ رسول اللہ کے صحابہ نبیا نلیا نشی جانور تین آخر کنجر تختے نے سڈا نبی نبیا کا سردار سارے لوگ جن سن ویشی جنگلی جانور سن نبیا رسول جنگلی جانور آخر اصا لنگور پوتر آئے بندے لنگور آسا کی مکالے مل لیں میرے ہاتھ کی لکھا ہے. پڑھو جن پڑھے جا پڑھو آپ فورڈ ہسٹری فار پاکستان یہ انگلش میڈیم سکلوں دی کتاب ہے پورے ملک دی پہلا سبا کی کنجرا نے لکھے جیسے ہاتھ میرے رکھے نے اتے لنگور دی تصویر پہلا سبق کہ من بلاک دنیا میں دنیا پہلے بندے تھن تھن اور, اور لنگور سیدا ہو کے اے شکل چیا ابو سیدا ہو کے اے بابا آدم تما ہبا اے جتنے بندے پہلو بنے نے سب لنگور تو تی ہو کے بندے بنے نے ہوں ایمان نال دسوئے کنجر برائی تے کپ ادا کر سکتا ہے نبی رسول جڑے سن وہ لگور سن چکلے تو بند کر کے اوچی مرو بولو وہ چکلوں چکلے والا کنجا پھر بھی مسلمان سکول اس سکول چکرے ہوئے ہوئے جی سکج ہوگی جنہوں دے بال پھر پھینکتے پی غیر مسلم لوگ سر گا سو کے بیٹھے ہوئی اپنی چاہٹ بنائی بیٹھا کوئی مربے سے خوش ہوا بیٹھا کہڑی گل سے خوش ہوا بیٹھا تکر ہوں کوئی پتا نہیں اس قوم کے اتنے رب سویرے آپ دے شام کو اور انہوں کی چیخو پکار سونا کوئی نہ ہو جسلوں کی بےزتی نبیا کی بے سنو ایڈا کہا خاطم جناح مستر جناح نام رکھے خاطمہ جنا جلیکشن لڑے اتنے تک دوے کدے ہوئے یہودی خطری چوڑے چمارا ننگیا گرد بیٹھی رہے جب ماں اندی بچی ہونی ہو بے نویل بھٹو جس کو میں کہتا ہوں. لیاقت خوادی لانتی لیاکت خان دے مثالاں انہاں لانتی کجری عورتوں دیا دیکھ گلا لکھ کے سکول دیا کتاباں پھر لکھیا ہوں حضرت سفی حضرت خدیجہ اما عائشہ وہ بھی ایسی تھی آ بادل بی مفولہ ہوں یہ کٹے پر نظر آ رہے اور اپرا کرو ایل آدھے تھے کی بچیا کی سمجھی بیٹھا میرے لنگر چکھا بخشی چڑھتے آ گیا جڑی قوم نبی پاک کر دی کرنی کہ زمانے دیا کشتیاں کجری رنگیاں جنہوں نے سو سو یار ہوجری مثالا نبی تھر دیا, دیا میرے مستفا دا گھر ایڈا پاک پی بی کے کہ جرا کی مثال بھی قسم خدا بھی کر کے آنا سنتے ہر وقت ہر وقت رانا چاہیے کہڑا لام رکھا ایو نظام چل رہا رہا ایتیاں رہنگیاں ایویں گیا رہ سب گڈیاں جان والیا برطانیہ جان والا امریکہ جان والا یہ سب بتیاں کوئی سڑک نہیں شہر پورا انگل پادل اکانا جہ میرے رب زون نے ہر باطل جتنا اتنے اتنے ضرور ختم ہو گئے یہ سو لانتی کو تلہ نظام میں چل رہا تھی خبردار یہ سارا نظام ختم ہونے والا ہے پھر سے نظام محمد عربی کے اسلام کو ہوگا پہلو مستفا کریم بھی زتے دی لی جائے زمانے دیا کنیری اما رو گئی سنوا پاک کا حضور دے گھر والوں دیا دو, دو قلنا قلنا تن گھنا جہد بیٹھے اسی بولو سبحان اللہ دو گلا سما ایشا پاک فرمایا جدو نبی پاک صلی سلا علیہ وسلم میرے حجرے دے اندر دفن ہوئے میں چہرے کے پردے تو بغیر حجرے جاندی تھا میں تھا میرے شوہر دفن ہوئے دے جڑا اج روزہ رسول اللہ ویخنا اما عائشہ پاک کا حجرا نے میرے حجرے دے اندر جد نبی پاک دفن ہوئے میں گھر کے ویڑے تو گجرے تو بھی جانی تھوں میں چہرے کے پردا بغیر میں میرے شہر دفنوئے جد ابو بکر دفنوئے چہرے پردے تو بغیر جان سا میں سمجھتی سا میرے باپ دفنوئے جدو فاروق کے آدم دفنوئے امرگن خطاب دفنوئے نے میں چہرہ چھپا کے جانی سا تو امر پاک اپنے گھر روے مسلمانی مسلمان بازار ترین سب فرے ہوئے دربار رنگے پے یہودی سنٹر چکلیا بہاری کے سکول کالج تیری پیسے اما ایشا فرما دیا جو عمر کا پنوے میں کپڑا لے کے جانتی سا مینو امر تو ہزا آدور کا خرچ ایڈا شرمو ہزا والا کہ امر جیسا پاپ ہوگئے کبر چیبی نڑ بھی شرم پہ آجری جاتمہ جنا بھی را بھی دلہ بین بھی بغیر مسٹر جناب بہن نا لے کے ٹکڑی انگریزوں کے کھول ہر محفل چشتیاں روحان ہمارا روحانی آدھا کیوں میں دلیاں دا سردار تھی جڑا فین ہر محفل چھج جی پے کنیا را کئیا باپ ہو سکتا ہے مسلمان کا باپ وہی گا مسلمان اپنا روحانی باپ منگ گے جہاں بابا فرید ویرو ماں کی بڑھائی کڑیے ماں انگریز بیٹھیے آؤں کیوں بھائی جڑا آخر مستر جنا سا پیو فاطمہ جنا ساری ماں میں آنا تری ماں میں جانا تو بٹھانا اگریز تیری ماں نا سکھ دری ماں نجانا چبا میں ہندو دے موڑ ویسی بھائی بہنا گوارا کرنا کرب تر گھنٹے کمرے کلنٹن ملاقات کی کلے کمرے تر گھنٹے بے نری رب ڈیزل میں یار گل تو بڑی کیتی میں یار بڑی وڈی گل ہے میں تو میٹھا تیر ہزار ہی میری میں کنجرا ایک بہن کی دھم جری بہن کا نام لیا ہوں گے جی ساتواں ماں من سکی سر کی گل <سؤال> اصل ماں منا گے جیڑی سیے کا عائشہ پا خدی جا پا جدک جاوے پاپ کامنی تو فرش سے بھی تھار اجازت تو بغیر نہیں آ سکتے سہی روایت سلما لگا جی بات سلمہ پاک سلامات ہلو سرکار دی گھر والی ماں فرمایا ائی مبنی پاک بیٹھیا تھا ایک نا بھی ابد اللہ میں مقدون گھر دس دروازہ سانو کروٹھو پرو اچھا ہلور کی وارداد یا رسول نبی میں آ فرمانے کیا تسا نبی گے تسان تم ویکھو گی تو معلوم ماما اے نے یہ پینے والدیا بول میاں صاحب فرماؤں تمے دیوال کوڑی ہندی سر ہوں بچ جے جی چٹھی مام محمد او جائے بیج دا اثر ہوں کبلا جہی قوم ایڈے کنجر نو نو نا پیو من خلوے گا اس قوم کی ویرت کی بھی ارسا ہے دلیل سامنے آ جاتی ہے کہ جنا چیر اہم سیا نو ماں من تو بعد نہیں آواں گے نہ سڈے بھی گیرت نہیں آوے گی ساڈے ماں حضور دیا گھر والی واستے مثال گھر والے میں اگلے دن لاہور خطاب کیا گرین ٹا میں ٹڈو کلمہ چڈ دئیے ایماندال میں سچی پہ کلما چڈ دئیے کتری ہو جائیے سکھ ہو جائیے چوڑے ہو جائیے یوتی ہو جائیے وہ چم لیکن گھر والیاں والی بےزتی تو نہ کری کمینیاں واسطے مثال ہزور دیا ہزور بے جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں بے سب جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے اہل پہ جڑے لانتی کنیاں رنگ بیبیاں پاپا دیا پاک اور پڑھن پڑل پیر کی قدر کی پہ اہل پید شان اس نے پچھاننی ہے جا دماغ پیر میرے علی ہوے۔ ہے اور آخر دے خطرے کے بارے دس گیا تھوڑی نگاہ میں دشمن دشمن ہی نہیں اب مسلح جی نگاہ پرانا ہی خرچہ پرانا کچھ نہیں تمہیں قران فرما لے تم سچ کم ہسن تروسم سی ہو گیا تو فرحو توجہ میری گل ہون جڑے لانتی کنڑیاں رنگا دے بیسالا پڑھن اہل پیر کی قدر کی پچھانے اہل پید شان اس نے پچھان لی ہے جا پیر پہرے والی وام ہو جو ہے اور آخر سنوں پولیو کے قطرے کے دورے دکھنا تھوڑی نگاہ دشمن دشمن دشمنی نہیں ہوتی اب تو مسلح جی نگاہ پرانج نہیں قرآن فرماوے تم سچ کم ہسن تم تو سو اگر توانو گیا پہنچے تو سردے توانو مصیبت پہنچے تو خوش قرآن سچا یا نہیں بولو بولو بولو جہے لانتی یہ آخ کے انگریز ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں ترقی دینا چاہتے ہیں منی بیٹھ حوالے <سؤال> تھوڑے دیر سنا تن فکر ہی پوری اپنی اولاد सिर्फ जमण पर हम जमणी हूं यानी छुगा फरिया रहे इतने पोत्र दे मेरा छुगा फरिया रवे हूं एडी लालच पैके आगे बच्चे जानी छुगा फर गया سوڑو نمی تازہ ترین میں گیادرا ضلع تقریب سونا میں مگیا سرکاری ہسپتال دا میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ممتاز احمد خان اس میں ایک کاغذ دتے ہیں جہے میرے ہاتھ دت. اے انہوں نے اپنا نام آپ لکھیا سی جتھے میں انگلی رکھی باٹھا تھلے لکیرا فیل کے اپنا نام مٹا دتا سیو دی. مٹایا سی اس آخر سیشٹی ساحب میں میڈیکل آفیسر ضرور س لیکن ہوں میں نوکری چڈ رہا ہوں, تیری تقریر سن کے اثر اکا دیکھ باقی مسلمان کے بالا دشمنی ہوں دی اولاد نسل میں نہیں کر رہے تھے لیکن میں حضور دی امت نہ دشمنی نہیں کراچی اخبار امت <سؤال> <سؤال> حکومت دے قطرے یا حفاظتی ٹی کے سب بندے نہیں یا بچیاں نو بانچ نہیں تاکہ بچوں کو نسل جمن کے قابل نہ رہے گا میں تھوڑا تھوڑا پڑھتا جا سکتا موٹی موٹی سرخی جائے کیا پولیو کے قطرے انسانی نسل کی افزائش روکتے ہیں افریقہ میں خسرے کے ٹیکوں سے ایڈز پھیلایا گیا ایڈز عالمی ادارے صحت میں پھیلایا گیا پولو ویکسین نے انسانی نسل میں کینسر کا جال پھیلا دیا کینسر کا جال देखो सही गोवरमेंटी दोस्त की कि तू बाल पाई जिन्हें किजे ने कैंसर लाने में पोलियो के कपड़े حفاظتی ٹی مستقل معذوری کا سبب بن سکتے ہیں ٹی حفاظتی تو معذور مستقل کر دیں تشنج کے ٹی بچوں کی پیدائش روکنے کے لیے تھے ٹیکوں کی عالمی مہم نے بچوں کو مریض بنا دیا امریکہ ڈاکٹر بیٹھے انہیں کجرا بھی منیا کہ واقعی محنی. آ بیٹھے آس ہوئے نو بخت اخبار سات اپریل دو ہزار پولیو کے کترے پلانے سے دہی میں ایک بچی جا باہر دس کی حالت نہ ہوٹا لنگڑے نہ ہوگا ضرب مومن اخبار بانج کترے نئے ملک کے ڈاکٹر تک پیڑ پی پی پی آ گیا کتریال بچے بانج ہوں ضرب مومن اخبار کراچی کا پولو کے خاتمے کے نہیں بانج بنانے کے قطرے ہیں نور و نلا, نور کراچی کا مہنامہ دن اخبار چوبیس اگست آٹھ دو ہزار چار بار آلمی ادارے صحت یونیسف اپنا متحدہ جانائ حکومت نوج تو خبردار بال بیمار کرنے لیکن تیری حکومت کیوں کہ دوست آخری سامان کے رواں نقل وڈے علاقے آئی پلاو پی کھڑے ہوا شاء اللہ زور نو کدی حکومت نے روٹی پلائی اچھا روٹی تے پولیو دھکے ہاں کبھی پولیس حکومت کے ججا نئی جھگڑے گیا کرے کچھ نہیں لینے فیصلہ کر دیں آدھی تھانے کچہری فس گیا حکومت عملے آخر روپیہ بھی نہیں لگ دیا کن کھپے لگتے ہیں اتنے فیصلہ, <تصفح> فیصلہ جب کرا کے آنے تو پچھوں دہ بندے گھر کے لمے پائے ہوئے اس فیصلہ تو ہو گیا پرجا ویلا جانسی پوتر منہ درچ خالی بول کے فیصلہ بھی پیسے تو بغیر نہیں کتے تیرے بال کھول کیوں آم آم ملوڈی دیکھا پوری دنیا ملوڈے دو مندی سے بڑا لڑکت پوری دنیا کے ملوڈے دو مندی سے بڑا لڑکتے یہ ہے لگے کھڑے یوں نہیں ہوں مکالا دیکھو آخر پولیو بالکل ٹھیک ہے اور شریعت مک ہے پلاؤ ہوں کہ چند کے نام سن دو بریل دا ایک کے غلام الرحمان جامع عثمانیہ پشاور باد نصیب علی شاہ ممبر قومی اسمبلی مفت جامعہ الاسلامی ال اسلامی عابد حسن مدنی حافظ حسن مدنی جامعہ اسلامیہ لاہور منیب الرحمان مفتی دارون نئیمیا کراچی صدر اہل تنفڑ پاکستان او جڑا کویا تہ حرام کمیٹی کے چیئرمین منی شیطان اس مہر لائی سمی ال ہق اکوڑے پٹا کال سمی تے اکا تے تھارے ذرا بھی ملا پچھانے دے پے کہ ن سو اسلا کا تھلے پڑلوے کیمت کرے اشتہار کن چھاپیا وزارت صحت حکومت پاکستان تے اگے جھنڈے پچھاڑو جاپان امریکہ برطانیہ فرانس ہین جی اٹلی فلاں فلاں یہ سارے کافر ملک جنہ یہ تے کالی جلوس کڈ کے طالبان بنا کے لڑ دے پھردے لڑتے فرد لڑتے پھرتے سن جو پیسہ لگے ان حکومتوں کے آخر پولیو کے کچرے پلاوچا تاکہ مسلمانوں کے بال چھتی مرن میں حکومت بھی میجر دو तू हाले भी हूं क्यों इना आख्या मौली तू कतरा जो बटेरे फसा हो शिकारी बटेरा रखना बटेरे के बोलते बटेरा होगा त्रिकर के बोलते لانسی بنے نے حکومت اے ملا اے بنے نے بٹھیری فسا والے تاکہ فضلو دی جماعت والے چیتی کترے پلاؤ کالی کو پلاؤ اچھا ادھر ملتان دا ہے. جی مظہر کادمی ہو مظہر مظہرا اے مظہرے کا مقالا ویکو آپ پولو کے کترے فار کے پلانا پیار ہے میں پوچھنا گلشر کی تباہی کے لیے تو ایک ہی الو کافی ہے شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستا کیا ہو چلو بڑھ جان رکھتے کے میرا وس پہ رس پیا میرا دس مغرقالی آخ میں فلو جانا مین کمپیوٹر دے پیسے مدرسے واسطے میں مڑ پلا میں تھا جڑے کے دشمن بن کیا ملتا واقعی تا تو نہیں ملتا تا تو داخلہ نہیں ملتا جو ہوں تھابو پہ پیاؤ گئے سارا کچھ ادرو پیاؤں گا خدا دے بندے نر بلیا ارسا نہ رہے کوئی فکر سوچ بلیاں والی لے لے اللہ سوچ رب دان پابند ہوتی قرآن کی روشنی والی ہوگی قرآن کی روشنی دا پھر نہ چینی کھوے زہر زہر دلا اور مرے جیڑا تیرا بننے دا دشمن ہو اس دی چاہی بھی جیڑا دین دا دشمن بننے دا دشمن عزت دا دشمن نبی دا دشمن قرآن دشمن کھا اس دتی سپرے اج نتیجہ نکلا تری کڑک نکلے کھا نہ مستفا درود پڑ کے پیلا پڑھ کے کسم ساتی کبدا کودا تج میری جان ہے فصل بھی چاہتی فصل بستر نہ نکلے مسلمان بےان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 بائی مار سپرے والی تو کھاد والی کن گی خرچہ کناڈا خرچہ بچاری کوجڑی پی اجڑ گئی یہ نہ اقل اپنا نہ زمین ساری پتا مشال کی ہے چکی پوڑ جان د چکی جاند چکی کے دوڑ ہوں ایک تھلے چکی پر, پرانی دے نا, او بندہ دے دے, او صرف واسطے وہ چاہے پا فیرے میں میرے پوڑ اتلا انگریز او اون انچا دا بڑا والے اس قوم اگو نچن دا بڑا والے مرے بڑے نرفے کر کے کتم خدا دی پینتی تی پینتی کلے رقبا ابھی میرے خیال کو پنج کلا رقبہ ادھر لے اینا جنی کنک بیجی بغیر سپرے تادک بی کیڑا کوئی لگا نہ کوئی بیماری میں چاندی سو گئے میں آمنا سی مل تھی میں گلا شروع کی بابا بیٹھا مول صاحب میں سپاہ بی سپرے ایک کلے نو سپرے نہیں رب کا آسرا کے لگا میلفی کا بابا سی کسب چاہتے کہ جنہوں سپرے کیا جن نہیں مطلب کیڑے پہ اثر سپرے والا ایک طریقہ کیڑے بنانا دسان روز پات میں لگا میرا پیر پیرو پیران یارویں والی سرکار تشریف فرماد آپ دے دور دے اندر خلیفہ خلیفا مستنج بلا ہاتھی آپ کو آئے کردہ سائی مہربانی فرماؤ کھان جی کرتا ہے آرماندن کی خیال ہے میرے روس پاک نے ال ہاتھ اٹھایا دو سیب پھڑے ایک سیب اپنے ہاتھ ایک خلیفے حاقم روچا د जेड़ा पीर का उस पाद के हाथ सेब थी मेरे को उसने तोड़िया बिचो कस्तूरी दशुआं निकलिया ने जो खलीफा मुस्तंज बिलाने अपने हाथाला सेब तोड़िया है बिचों गंदे कीड़े निकले कुछ दसिए की माजरा है کرامت کے تھب سڑ پر پرڈے آگے پاسے دی خوشبو میرے آلے پاسے کیڑے آپ فرما فرما ظالم بادشاہ کا ہاتھ لگا گے کیڑے فورن پیدا ہو گئے قانون انگریز کا ہو بادشاہ کلے ہو لانسی کافر ہوفر ہوم دن جاتا بلکہ مینو آخر میں کام بھی خود شرداسی لا لے کیڑا ہو جرگا تین کسی گلا نہیں تین کی دی. ہے ج مدی شریف حکیم دو مہینے بیٹھا رہا ہے. کوئی علاج کراستے نہیں ہو جائے اخیر اٹھ کے آیا ہے سہی میں ایڈی دور تو مجھے. کوئی بندہ ہی دوائی لین نہیں آیا آپ نے فرمایا یہ لوگ میری سنت تلن والے میرے طریقے چلتے چلنے تا کر کے بیمار نہیں ہوتے طریقہ سے چلتا تھا نہ آپ بیمار تھے نہ فصل بیمار سے ہوں آپ بھی بیمار نے لکھا بیماریاں کینسر رہی شوگر رہی بلڈ پریشر کالا یقین ہیپاٹائٹس بی ہیپاٹائٹس سی اتو دیا ڈاکٹر دکان سے جی جیڑی دوائی شیشی نو ہاتھ لاوے پہلے رنگ کا نزارا کرتے کڑی بیٹھی تھی بعد دوائی تک نظر بادی ننگی رنگ تک پیلو جا سی کدی ڈاکٹر نو پوچھتے سی یارو ڈاکٹر یہ دسو بیماری دور کرن بھی خاطر جنو استعمال کرنا ہے وہ کہی ہے شیشی والی یا شیشی کے اتوں والی وہ کہی شہ استعمال کرنی ہے میں پریشان ہونا اگر میرے سوال دوڑنا بیشی کے اوپر جو رہن بیٹھی ہے جاتا کھول کے منہ کھول کے ہوں ڈاکٹر پوچھو کہ ڈاکٹر بھی یہ دسو بھیا اس استعمال کریے کہ بچا پوچھو بھی دونوں استعمال کرنی ہے جی جیشہ دتی جی جی ایک دے بیماری جاوے اتلی لائیے اتلی رکھیے نال دل لالی لگ جاوے بے غیرت بن جاوے لکھا بیماریاں بماریاں پس جائے مڑ دوائیا لا کر کے ہوں علاج کرتے ہیں فاڑے نے فاڑے پائیے یہ ہوں گا فاڑیاں سے لگی بارہ مہینے دوائی ترنی پی ٹرن فرن جو کرا میں کرا جی مینو دوائی لگ گئی چھٹی چھٹے سی خدا کا بندہ کہ جو کچھ پیش کر رہا آخرت بھی بچے گی جی اس نہیں تو امل میں چل دا نہ دنیا بچنی آخرت بچنی دعا کر جو مالا تالا کر فکیر آخر و دام آدھا. الحمد. آخر و تو کرتے ہیں کہ ہم تو قرآن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کیا رکھنا کیسا ہے قرآن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کہ ہمارے بریلوی علماء نے میڈیو سیٹی بنانا جائز قرار دیا ہے وہ عالم نے لانتی ابو جہل نے کہ عالم نے ہو جنہوں شریعت رسول حرام کرے کیا اس نال ہلاک کی نبی پاک نے تھا فرمایا ہے سخت عذاب اداب جنہوں لوگوں ہوئے گا ہون گے جڑے اللہ دی مخلوق دی مشابہ مخلوق بنا اچھا مزارات مقدسہ پر جو میلے ٹھلے ٹھہرنا گانا خرافات ہوتی ہے ان کو کیسے روکا جائے انتظامی اور ذمہ دار متولیوں کے لیے کیا شریعت ہے ہوں حکومت کرف عوام علاقے کی اپنی مدد آپ دیتا اپنی خبر حشر سوار کی خاطر اٹھ یہ کھلو جانے برائی کم بند ہو سکتے ہیں برائی کے کم بند ہو سکتے ہیں مسئلہ نے میں مثال دینا ہوں جیتے آئے بیٹھے میں جو آیا زمینگ اتنے آیا کوئی رب سے فکیل جرو بھی تو خوش ہوئی کوشش کی اس طرح جلال پور جٹا ضلع گجرات ماں تقریر کی سنگیا سنی کھنڈار دے کول دو سو بندہ چلا گیا انہوں نے خبردار اگر مولوی کے سپیکر سے پابندی ہو سکتی ہے نا دے موت کے دے خوبصورت دے خبردار بند کروا دربار کوئی میلہ نہیں ہونا نو کے دینا ہے کہ آج تو بال میلا ٹھیلا نہ مسلم محفل الہی ذکر حبیب ذکر حسین کرانے والے سارا سال مسجد شریف تجارت نہیں کرتے خود بے نماز شریعت متعارف میں بیان کی حل تمہیں سوال رکھنے میں پہلی بار بے بو بیٹھنا کچھ لگانا ٹھیک کرنا خوشی پلائی ہے یہ دعوت آئی ہے نمازی بےام ایک نماز جان بج کے نماز چھڑے بے نمازی اور واسطے حکم بڑے سخت نے غوث پاک یارنی پیرم جنادہ بھی میں پڑھا مسلمان حکم اگرچہ تشددی ہے لیکن ہے تو پاک دے تو ایک نماز پڑھنے والا دو یا تین یا چار پڑھنے والا یا اکثر نماز نہ پڑھنے والا آٹھ سنی اور سنیت مسجد سے دور ہے اسے بار گائیڈ میں مرنے اور قریب کرنے کی کیا مؤثر ترکیب کرنی چاہیے میرے بیان سناؤ میرے بیان سناؤ جگہ نو میڑے کرنا چاہتے ہو اس زندہ دلیل ایک سو ایک چک دے دو چودھری بندے چودھری اکرم چودھری رب دنیا جانتی ہے جو لوگ مسجد کے لیے بھی فرد لیکن اللہ تعالی دا فضل ہویا کتاب انہوں پہلا سنیا انہ توبہ کی تھی اللہ تعالیٰ دا فضل نال نماز سے بھی لگے ہاں جی شراباں جو کچھ ہو کم ہے سن سب چڈے اور ہات وہ دل چ بیٹھ گیا سونے دیا دا زیور مرد واسطے حرام اور نبی پاک ہاتھ لکھ ملا جاتی سونے کی انگوٹھی ہوں گی سونے دیا انگوٹیاں لاش گئی پھر دو بندے جو میں کرنا اس حق نلو بن کے دنیا کو دعا ہی دے سکنا کہ اللہ دے فضل باقی کی جو دنیا تو ایمان لے گئے آن کی بخش کی دعا بھی کرنی انہوں نے خبر بھی اپنے دعوت تبلیغ و ارشاد کے تقاضے کیا ہے کس انداز سے یہ فریضہ انجام دینا چاہیے آج تک علماء کرام کی تباہ تب تبلیغ تقاریب سن کر اکثر کیوں؟ اثر کیوں نہیں ہوگا عوام بڑی تیزی سے دین سے دور مسجد سے دور باجمات نماز سے دور یہاں تک کہ نماز سے دور ہو رہے ہیں جہاں خود بیان کرنے والے جب وہ بئی اثر ہوتی سوا ہو हम मसला शबीर शाह घर की हेट बैठी है लंदन हूं तो खैर छीणी की लंदन पोत्र पेंटा पेंटा पा आप नमाज ना पढ़े सारे जग जा मौली नहीं जान दिन शाह जिथे आवे सिगरट पींदा जा सीम्बर छड़ा जा सी सिगरट छिंबरद्या असर मिटी सुहा होना है घर में मुकाल हो असर मिट्टी सुहा होना असर उसम लोग जड़े ना लोग पहलो अमल वेख रहे बाद गल वेख रहे ایک شیر سلطان بہو کی فرمائش میں سنا کے ختم کرنے سکول نہ دا کوئی بدلا دسو بھی کتنے گلی ہے کی کریے کوئی حال دسو بچیاں تے جڑیاں ہے. نا تو جڑیا انہوں واسطے تو تمہیں میں مثال دیک اپن ماوا ددیا پڑتا دیکھو وہ کردیا بس جو کچھ کر وہ کردیا سن اپنی اولاد میر شادی شاہ سرکار جو ہے سن کر کوئی مدرف سن گھر بیٹھ کے بیبیاں پڑھاؤ بچوں مرد کے حقوق گھر گرلو زندگی ماوا سکھا چکتی سن وہ اتوم کر کے گھر بھی سوکھا بستا گھر بھی انہوں کا سوکھا تے رہ مسلا پتر ایک ہوں علم تو ایک ہوں ایمان کی علم بادش ہوں ایمان پھیل رہا جتھے ایمان علم ہونا بے وقوفی کیوں جو قیامت نو علم نہیں ہویامت نٹکارا ایمان کئی عالم جہنم جان گے کئی بے علم بندے ایمان کی وجہ نال جنت جگہ ایس وقت جڑا تسان جس دور ہو پیو اسے دفاع ایمان دا وقت ہے ہر پاس مسلمان دی جان سے ایمان سے حملے دے مرکز بن سکے صرف عام شاہ صاحب چملا ج صاحب ایل کرمپور اگر تو پڑھا چاہتے ہو روشنی نور اے شاہ صاحب کی بلا میرے کو پڑھے ادیا کتاباں میں پڑھائی سن پھر میرا مدرسہ بند ہو گیا پھر جیتے بھی گئے بارہ اے ہوں شاہ صاحب اتر پڑھا رہے ہیں رہ پڑھا رہے ہیں اور اللہ تعالی و کرم نال اتے نا چیز بھی میں نگرانی کرنا اور جنا سمجھ والا تالا دین دسنا کرنا این کرنا این کرنا اتنے جنا ماحول اتے بھیج سکتے ہو جقصود علم ہو اگر پیسہ نوکریاں سے یہ چکر ہے جدر جاؤ جدھر بڑی جاؤں سارے رکھ لو مجھ گاہ سانب لیں سانب لو وقت زمانہ بدلنے دمانا پھران خدا کا قہر آنے والا ہے پتہ نہیں وہ حال بن جانا ہے باہر کوت دیوے بلنے میں بندہ کو نسیبا نال بندے جا کے دوروں نظر آئے گا فلانی تھاں سے کوئی بندہ بستا ہے بندے انہیں تھوڑے ہو جانے نے کتمیاں پی عمارتہ فرق پھر جانیا پڑھیں گے پہ پڑھا گے جہے بچ گئے انستے دین داہ بھی سارے کچھ کھل جان گے علم داہ بھی کھل جان گے اس لیے صرف اپنی اولاد نا سوال کر دینے بھائی امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنی چاہیے کم الحمد شریف پتر جیسے صرف اپنی اولاد بچا لو سوال پکڑ دمام کے پیچھے سورت فاطیا پڑھنی چاہیے کہ الحمد شریف پتر جیب بندہ مکلے بن جائے امام شافی کا امام شافی اپنا امام بنا لے اور جی ان کی فکا یہ چلے جیسے امام احمد کی فکر ہونے چلے امام مالک کی فکر ہونے چلے تو پھر امام دے پیچھے پڑی جاوے امام دے پیچھے فاتحہ پڑی جاوے درست سہی یہ نماز ساجا نال غیر نال مقلت جھگڑا ہے وہ نماز کا جھگڑا نہیں ساجا نال جھگڑا عظمت عزمت رسول وہ ہزور سمجھتے نبی کچھ نہیں جانا نبی کائناب کے وہ آخ د نبی سات نہیں دیکھتا اثا نے تمام صحابہ پہلے میں ماما نبی اپنے امتی دے دل سے ہر خیال وہ بلیا کے گستا پڑن نہ پڑن برابر نمازا نہیں اگر, اگر بہافی بہافی مذہب عقیدہ محمد بن ابدل وہاب ابدل وہاب نج کی خبیف والا چھوڑ دے آ جان روس پاکی سے دے آ دے جان امام شافی دے اقیدے آ جان بابے سب نے قدرت میری جان ہے عقیدہ رکھ لین سنیاں والا امام من لے کسی امام شافی محمد نو امام مالک نسے فکا دمام نل لے اے نماز پڑھا ہاتھ اٹھا کے رفا یتین کرچھوں بھاگے پڑھتے رہتوا دے ان کی نماز بھی درست ساڑی بھی دروست جمام شافی کی نماز ٹھیک گوس پاپ کی نماز ٹھیک حالانکہ گوس پاپ امام کے پیچھوں پڑھتے تھ اچھا کیوں ٹھیک پہ اس واسطے نیا کہ سارے فوٹ کا چلو جقیدہ جنہ کا گلت ہو نماز پڑھن وہ ٹھیک ہون گے مسئلہ رہے रैवने जो बंदी जड़े ने, ने, ने नमाज पढ़ते हैं साढ़े तरीके उन्होंने सागे क्या हथ गई उन्होंने नमाज सही है? फिर बोला समझ ल मसला नमाजता बोले सिर्फ भी न بولر بڑی ہاں فلانے ہوٹل بہاری فلانا روزہ پت ن پی لکڑا سو پی پیڑ سلطان بہ دسان اللہ سلطان دل میرے ہوئی جڑی ایک پل آرام نہ در پوے اس راہ زن دنیا جڑی حقدار مرد बोल ना سڑیا سوال میں نے دیکھ لو مولا کریم کلام تام قبول فرما دیان جو غلطی نہیں ہوئی اس دردار سب کے معافی دے. جو تینو گل پسند آئی اس میں قبول فرما قبول فرما کے ساتھ میرے انہوں دوستوں واسطے میرے خاندان تمام ممن نجات کا ذریعہ بنایا انہوں فقی روح مبارک نے بخشیا تمام قبرستان والوں نے روزان بخشیا حضور کے گلام من تو ففیل ان فقیر کے درجے گلام فرما مغفرت فرما انہوں نے شان مطابق انہوں نے بخش اور جہے قبر والے آن باقی کے انہاں دے حال دے مطابق بخش ایرم بلال امید بالخصوص ہوگا شادق کروشن مقصرت کرنا ایرم گلال امی تفاپ پاپیا اپنی واردہ کے معافی طاقت گمراہ ہو گیا سر سکارا نام اسلام سریر پہ ہونے سامنے حضور کے گلاموں کا سانو زندگی اسلام والی والی قبل الرحیم کن اللہ سنی اور متبارے نہ راشمی ہوں ایک موٹا جواب کیا سنو سن ستوجا دی گل بن گا و تحریک ختم نبوت چلی تھی مردائیا دے خلاف ایس لاہور شہر دے اندر مرزائی دے حق وچ میں مسلمانوں گولیاں چلائیوں آدر دے پابندوں کے نوجوانوں دے اتنے مسلمانوں دے اتنے کر